صلی اللہ علبی وسلم جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہاں جو درس ہوتا ہے تو یہ علمی نوعیت کا نہیں ہوتا ہے بلکہ تبلیغی نوعیت کا ہوتا ہے اور یہ کوشش کہتے جاتی ہے کسی عائد سے کہ نصیحت کی بات دی اس میں ہو وہ لی جائے علمی درس کا انداز اور ہوتا ہے اور نصیحت اور سبق کے لیے جو درس اس کا انداز اور ہوتا ہے تو آج چند باتیں اس آیت کے ذیل میں عرض کرنا ہے اس سورہ اعضاب کی آیت ہے باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لقوم فی رسول اللہ عصفت حسنہ لمن کان عرج اللہ بل یوم الآخر و ذکر اللہ کثیرہت تمہارے لیے بہترین نمونہ تھا یا بہترین نمونہ ہے دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے اس کا تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اللہ کے رسول میں اس کے لیے جو امیدوار ہو اللہ کا اور آخرت کے دن کا اور وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں یہ جو آیت ہے یہ قرآن کی سب سے سرحیح آیت ہے اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ہمارے لیے لازم ہے اس کو پکڑنا یعنی سنت رسول اللہ کا کی جو اہمیت ہے وہ اس کی سب سے بڑی اساس اثاثی آیت ہے یعنی دوسری آیتوں میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ, کہ یہاں تو بالکل کھلے کھلے طور پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجا ہے تو وہ پیغمبر صرف اسی لیے نہیں تھا کہ یہ کتاب آپ کو دے دے اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس لیے بھی تھا کہ اس کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے معیار ہے ہمارے لیے نمونہ ہے جو کچھ بھی اس نے کیا جو کچھ بھی اس نے کہا وہ ہمارے لیے نمونہ ہے اسی کو سنت کہتے ہیں اسی گسوا کہا گیا ہے یہاں تو اس و رسول یا سنت رسول ہمارے لیے لازمی نمونہ ہے یہ اس آیت سے یہ بات نکلتی ہے اور اس میں دورا نہیں ہو سکتی کہ اس میں یہ چیز ثابت ہو رہی ہے مجھے جو بات کہنی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں یہ آیت صحیح طور پر ہمارے لیے غذا کا سامان نہیں رہی ہے یعنی قرآن کی ہر آیت ہمارے لیے ہمارے روح اور ذہن کے لیے غذا ہونی چاہیے اس میں ہمیں خوراک ملے اس میں ہمیں رہنمائی ملے اس میں ہمیں ہدایت ملے یہ ہونا چاہیے کہ ہم مچھلی میں داخل ہوں تو ہم بائیں داخل کر دیں یا ہم کھانا کھائیں یا پانی پئیں تو ہم دائیں بجائے بائیں سے پینے لگیں کھانے لگیں کیوں اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے یہ سب سنت ہے اور واقعی یہ ہے کہ سنت ہے یہ اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر مجھے اس کا تجربہ ہوا ہے کہ بعض مجالس سے میں نے یہ کہا چند الفاظ اور میں نے استعمال کیے ان سنت اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں اس کے بجائے مسلم میں نے یہ استعمال کیا کہ صبر تو لوگوں کو عجیب سا لگا ہمارے ذہن کم از کم شوری طور پر آشنا نہیں ہے کہ یہ چیزیں بھی سنت ہیں حالانکہ واقعی کو سنت ہے حضور نے جو کچھ کیا وہ سب سنت ہے تو سنت اعراض بھی ہے سنت صبر کرنا بھی ہے سنت نسخ بھی ہے ان نسخ کے مراد میری یہاں یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام سے خیر خواہ بدعو سے خیر خواہ جیسے مثال کے طور پر طائف میں طائف میں کیا ہوا کہ طائف میں آپ جب مکہ فتح ہوا تو حوازین جو شکست کی تھی حنین کے بعد تو ان کے جو سردار وغیرہ تھے وہ بھاگ کر کے اور ثقیق کے ساتھ وہاں وہ طائف میں قلعہ بند ہو گئے آپ نے وہاں پر اپنی جو آپ کے ساتھ صحابہ تھے ان کو لے کر جب وہاں ہم گئے تو وہ اتنے سرکش لوگ تھے کہ انہوں نے اوپر سے لوہے گرم کر کر کے بھی ڈالنے شروع کیا اور بہت سے صحابہ اس میں شہید ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یار رسول اللہ اہل سقیف کے بارے میں بدعا کیجیے اہل سقیف کے بارے میں بد دعا کیجیے یعنی ان مشرقین و کفار کے بارے میں جو یہ کر رہے تھے کہ گرم لوہا ڈال ڈال کر کے بہت سنوں کو مار ڈالا تھا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا یہ ہے تس کے معنی ہوتے ہیں خیرخواہ انی لقو ناسہ و نمین یہ ہے جو قرآن میں تو ناصے کے معنی ہوتے ہیں خیرخواہ خیر کس کا کافروں اور مشرقوں کا خیر یہ ساری آئے دعائی ہے جہاں پہ قرآن مجید میں انی لقو ناس و نامین تو کفار و مشرقین کے بارے میں ہر جگہ ہر جگہ تو کافر اور مشرق کا خیر بننا یہ بھی سنت ہے کیونکہ ایسا کیا آپ نے ایسے قبیل دوست کے ایک صاحب تھے جو اسلام لائے اور انہوں نے آپ کی اجازت سے لوٹ کر کے جا کر کے اپنے قبیلے میں دعوت دینے لگے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے بہت برا سلوک کیا ان کے ساتھ بری سرکشی کی وہ جب لوٹ کر آئے حضور صلی اللہ سے کہا انہوں نے کہ اے اللہ کے رسول قبیل دوست کے لیے آپ بددواہ کیجئے بددواہ کیجئے کیونکہ بہت سرکش ہو گیا انہوں آپ نے ہاتھ اٹھایا تو آپ کی زبان سے کیا نکلا اللہ اللہ خدایا کبیر دوست کو ہدایت دے خدایا کبیر دوست کو ہدایت دے یہی نسخ ہے خیر خائی اور کس کے حق میں تھی کافر اور کے حق میں جو سرکشی کر رہے تھے جو مار پیٹ رہے تھے تو کیا کہ نسخ بھی سنت ہوئی یعنی کافر اور مشرقوں سے وہ کافر اور المشرق جو آپ پر ظلم کر رہے ہیں جو آپ کو ستا رہے ہوں اور ناحق ستا رہے ہوں اس لیے کہ اللہ صلیم علیہ مناجر کا معاملہ تھا وہاں کوئی مادی جھگڑا نہیں کوئی مطالبہ نہیں کسی قسم کا کوئی یعنی ان سے کچھ لین دین نہیں صرف اللہ کی طرف پکار رہے تھے اور انہوں نے اذیت دینا شروع کیا انہوں نے ستانا شروع کیا طرح طرح سے پھر بھی آپ ان کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو اس سے یہ سنت معلوم ہوئی کہ کافر اور مشرق چاہے آپ کو ستا رہے ہوں چاہے آپ کو تکلیف دے رہے ہوں اور چاہے بلا سبب تکلیف دے رہے ہوں لیکن آپ کے اندر اتنی زبردست خرخائی ہو ان کے لیے کہ آپ کے زبان سے نکلے تو کیا دعا نکلے بد دعا کلمات نہ نکلیں یہ ایک سنت ہوئی سنت نس جس کو میں کر رہا ہوں نسخ ناد ہے سنت نس اب مجھے ایسا اتفاق پڑا ہے کسی مجمع میں کسی مجلس میں نے ایک اگر سنت نسخ تو ان کو عجیب سا لگا کہ وہ یہ کون سی سنت بتا رہے ہیں یہ تو بالکل یہ وہ چیز ہے یقین کیجیے جو حدیث میں آتا ہے کہ بداسلام و غریباً و سیاؤد و کما بدا اسلام شروع ہوا تو وہ اجنبی تھا اور اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا تو اجنبیوں کے لیے مبارکبادی تو یہی ہے مطلب اجنبی ہونے کا کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ نماز کبھی بھی ختم نہیں ہوگی تک یعنی یہ ثابت ہے حدیث سے کہ مشجدوں میں نماز پڑھنے والے قیامت تک باقی رہیں گے اس معنی کیا ہے کہ اجنبی ہونے کے معنی یہ نہیں کوئی نماز نہیں پڑھے گا اگر آپ یہ مانیں کہ دین کے اجنبی ہونے کے معنی یہ ہے کوئی نماز ہی نہیں پڑھے گا تو ان حدیث سے بات ٹکراتی ہے ٹکراتی ہے تو کسی اور اعتبار سے اجنبی ہونا مراد ہے اس اعتبار سے مراد نہیں ہے کہ لوگ نماز نہ پڑھنے لگیں گے اس اعتبار سے مراد نہیں ہے حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت تک ایسا ہوگا کہ لوگ نماز پڑھیں گے روز بروزہ رکھیں گے لوگ وغیرہ تو اس کے معنی ہے کہ ہمیں اس حدیث کی کوئی اور تشریح کرنی پڑے گی اگر ہم یہ تشریح کریں کہ لوگ نماز سے ناواقف ہو جائیں گے تو یہ صحیح نہیں ہے آتیس کی روشنی میں تو وہ یہی ہے کہ سنت کے نام سے آپ اس سے تو آشنا ہیں کہ مسواک یا ٹوپی یا داڑھی یا دائیں ہاتھ سے پانی پینا اس سے واقف ہیں انیس اعتبار سے آپ اجنبی نہیں ہیں دین آپ کے لیے سنت آپ کے لیے جو سنت آپ کے لیے اجنبی ہو گئی وہ یہ کیا ہے وہ نسخ کی سنت وہ اعراض کی سنت وہ صبر کی سنت وہ ہتحبیہ کی سنت یہ لفظ اگر بولیں کہیں آپ تو لیکن پھر کیا کہہ رہے ہیں یہ تو کوئی سمجھ میں بات نہیں آتی تو یہ جو فرمایا کہ اللہ کے رسول کے سنت اللہ کے رسول میں تمہاری نمونہ ہے تو ان سارے پہلوؤں سے نمونہ ہے سارے پہلوؤں سے تو یہ ایک مثال میں نے عرض کی کہ سنت نبوی کا سنت نبی کا یہ حصہ کہ ہم کافروں اور مشرقوں سے وہ کافر و مشرق جو ہمیں ستا رہے ہوں ان کے بارے میں بھی ہمارے دل میں اتنی زبردست خیرخائی ہو کہ ان کے لیے دعا کی معلومات نکلیں یہ سنت ہے یہ سنت بالکل اجنبی ہو گئی ہے کوئی اس سنت سے واقف نہیں ہے نہ عمل اس پر کر رہا ہے کوئی شخص بلکہ ہماری مسجدوں میں دعائیں کیا ہوتی ہیں بھائی دعائیں ہوتی ہیں اللہ کفرت والمشرقین میں ذاتی طور پر اس اس دعا کو حقدار مسلمان کو نہیں سمجھتا یہ دعا آتی ہے اتمام حجت کے بعد یقین کیجئے کہ یہ دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو کفار و مشرقین پر اتمام حجت کر چکے ہوں تب اس سے پہلے ہر کس نہیں اس سے پہلے اگر آپ کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیے کہ آپ سو برس سے یہ دعا پڑھ رہے ہیں اور کیا کسی کا بال ٹوٹا بالٹوٹا میں نے خود ایسے مجمعے دیکھے ہیں کہ لاکھوں کا مجمع ہے ایک بزرگ یہ دعا کرا رہے ہیں اسی قسم کی دعائیں اور لوگ رو رہے ہیں لیکن آپ دیکھیں اس کا الٹا ہو رہا ہے کچھ بھی ان کا نہیں بگڑ رہا ہے کیوں اس لیے کہ یہ دعا حقیقتاً ہے ان لوگوں کے لیے جو اطمان محجت کر چکے ہوں تو ہم خلاف سنت کر رہے ہیں یہ مطابق سنت نہیں کر رہے ہیں میں اس میں پوری طرح مجھے یقین ہے کہ دعا کا یہ انداز کہ نہ آپ نے خیرخائی کی کفار فارم مشرقین سے نہ آپ دعا دی اپنی تنہائیوں میں ان کے لیے دعا کیا خدا نے ہدایت دے نہ آپ دعوت دی ان کو نہ ان کو جن جنم سے نکالنے کی کوئی کوشش کی یہ سب تو کچھ بھی نہیں کیا آپ نے اور بد دعا کرنے بیٹھ گئے تو مجھے اس پر پورا یقین ہے کہ یہ خلاف سنت ہے یہ مطابق خصولت نہیں ہے کیونکہ عام صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خیرخائی کی دعوت دی ان کے لیے دعائیں کی ساری لال باخ نفس کا, کا ڈالیں گے اس لیے کہ لوگ مومن نہ یہ یہ کلمہ خدا کی زبان سے ہے لیکن یہ بندوں کے زبان سے بھی نکلے گا کوئی دیکھو یہ تو ان کو مسلمان بنانے کے اتنا زیادہ وہ ہیں کہ تو اپنے بھلا کر ڈالیں گے ان کو مسلمان بنانے کی کوشش میں ان کو ایمان پہنچانے کی کوشش میں جب خیر کا یہ حد آ جائے تب جا کر اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں اس کا نام ہے اتمام حجت اور جب اتمام حجت ہو چکی ہو تب وہ وقت آتا ہے کہ آپ یہ دعائیں کریں اور تب انشاءاللہ وہ دعائیں قبول بھی لیکن اگر ہم کسی مجلد مجمع میں یہ کہیں کہ بے سنت نسخ لوگوں کا عجیب سوال سامان سنت کیا چیز ہے یہ تو کوئی سنت نہیں آج تک جبکہ قرآن میں بے شمار جگہ اپنی چیز موجود ہے یہ سنت کہ کافروں اور مشرقوں کے خیر خواہ بنو لیکن چونکہ لفظ سنت ہمارے ہاں غیر معروف ہو گیا ان باتوں کے لیے غیر معروف فرض کیے کہ اس کو ہم گلاس کہتے ہیں اب کچھ لوگ لفظ گلاس سے آشنا نہ ہو انہوں نے اس کا نام فرض کی دہسائی رکھ رکھا ہو وہاں اگر گلاس مانگیں تو وہ سمجھیں گے نہیں وہ کیونکہ انہوں نے اس کا نام تو گدیا سائی رکھ رکھا ہے تو اسی طریقے سے جب ہم نے سنت کے ساتھ وہ الفاظ جوڑ رکھے ہوں جن کے لیے تصور یہ ہے کہ وہ مسواک یا ٹوپی یا یعنی وغیرہ یعنی میں اس کو تحقیر نہیں کرا نولد اللہ یہ سب سنت ہے بلا شبہ سنت ہے میں خود انشاءاللہ اس پر عامل ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت کی فہرست سے طویل تر ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے تو ہم نے کچھ چیزوں کو سمجھ لیا ہے بقیہ چیزوں کو نہیں سمجھا ہے تو بقیہ چیزوں کا نام جب لیا آیا تھا تو ہماری طبیعت ابراتی ہے ہماری اپراتی ہے ہماری مثال کے طور پر قرآن میں یہ حکم ہے جاہلوں سے اعراض کرو آرز انلجاہلی جاہلوں سے اعراض کریں مسلسل وہاں اعراض ہی اعراض کیا گیا مثال کے طور پر حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے نماز نماز سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے نماز پڑھ رہے تھے اور وہاں پچاس آدمی غالباً تعداد میں جب یاد نہیں آ رہی ہے ایک دستہ قریش کا آیا اور سنگواری کرنے لگا خالت نواز تو لوگوں نے ان کو پکڑا تو پکڑنے کے بعد کیا ہوا یعنی انہوں نے پتھر مارا تھا تو وہ تعداد میں اس وقت کمس ہوتی ہے ان کی تعداد بہرحال کم تھی تو وہ ان کو مار سکتے تھے اور ان کو بہت کچھ کر سکتے تھے لیکن سادہ طور پر صرف اس طریقے سے انہوں نے کیا کیا یعنی جب معاہدہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن رحمت لکھے بسم اللہ عمہ لکھے رسول اللہ مٹائیے وغیرہ وغیرہ ہر چیز سے اعراض کرتے رہے آپ جو بھی ان کے ضد کی حضیت سے اعراض کرتے رہے کہیں اکڑ نہیں دکھائی آپ تو اس معنی کے اعراز بھی ایک سنت ہوئی کہ مخالف جو فریق ہے اس کی ضد پر آپ بھی ضد نہ کریں اس کی جہالت پر آپ بھی جہالت نہ کریں وہ اگر حد سے باہر نکل گیا تو آپ حد سے باہر نہ جائیں اوائڈ جو کہتے ہیں انگریزی میں اوائڈ کرنا ٹو اوائڈ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ فریق ثانی کے بہت سے چیزوں سے اوائڈ کرنا پڑتا ہے بجائے اس کی قبولش بولشیں ہیں اوائڈ کرنا پڑتا ہے اعراز کرنا پڑتا ہے اسی کو میں کہتا ہوں سنت اعراز سنت اعراز بتائیے کیا مسلمان اس پر عامل ہیں یعنی سراسر خلاف اس کے ہیں ہماری ہمارے مثال کے طور پر سڑک سے اگر فرض کے جلوس جا رہا ہے گاتے بجاتے ہوئے تو اس اس حدیث کے اس آیت کے مطابق ہمیں کیا کرنا چاہیے اعراض کرنا چاہیے جا رہا ہے جانے دو اوائڈ کرنا چاہیے لیکن ہم فوراً کھڑے ہوتے ہیں کہ کیونکہ روکنے کے لیے کہ تم جلوس یہاں سے نہیں ہو فرانس سے لے جاؤ دوسرے راستے سے لے جاؤ یہ سراسر اس کے خلاف ہے جلوس گزر رہا ہے گزر نہیں دیجئے اس کو لیکن ہم کھڑے ہوتے ہیں روکنے کے لیے کہ ہم جلوس نہیں جانے دیں گے ادھر سے ادھر لے جاؤ تو یہ ہے سنت اعراض ہم اگر کہیں کسی سے کہ بھائی ایک سنت اراض بھی ہے تو لوگوں کو عجیب سا لگے کہ یہ کون سی سنت بتا رہے ہیں اب تک تو ہم سنت کی فہرست میں یہ چیز سنی نہیں تھی ہم نے سنت اعراض ایسی سنت صبر اتنا صبر تھا صبر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صبر کی آخری حد پر پہنچ گئے مثلا دیکھیے ایک مسلمان مکہ میں ستایا جا رہا ہے ستائش طرح جا رہا ہے کہ گرم پتھر ڈال رکھا ہے اس کے اوپر اور مار رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہاں سے آپ گزرتے ہیں تو وہ فریاد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں کیا صبر یا آل یاسر ان نہ معاہدہ کو مل جن یاسر صبر کرو یعنی آج یعنی یہ بات بظاہر ایک بزدلی کی بات لگتی ہے جو چیز قرآن میں صبر ہے وہ ہماری لغت میں بزدلی بن گئی ہے صبر کا ترجمہ اپنی لغت بزلی کر رکھا ہے ہمارے پاس جو لغت ہے اپنی اس میں لفظ صبر کا ترجمہ بزری لکھا ہوا ہے کیوں اس لیے کہ سنت کو ہم بطور سبر کے... سبر کو ہم بطور سنت کے جانتے ہی نہیں سبر صبر کو بطور سنت کے ہم جانتے ہی نہیں کہ صبر بھی کوئی سنت ہے صبر بھی کوئی سنت ہے کہ مکے سے جا رہے ہیں ان کے پاس وہ کچھ وہ کاریگر قسم کے آدمی تھے کچھ سونا وغیرہ کمایا تھا انہوں نے تو ان کے پاس کچھ دینار تھا تو مکے کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے یہیں کمایا یہیں آپ کو دے کے جا, جانا پڑے گا ظاہر کہ باطل مطالبہ تھا ان کا کیونکہ اپنی محنت سے کمایا تھا کوئی لوٹا تو تھا نہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں تم کو دے دوں تو جانے دوگے کہ ہاں تو دے دیا وہ درہم وہ دینار تو یہ دے کر جب پہنچے رسولہ سر اسلم کہ ہاں مدینہ تو فرمایا کیا آپ نے آپ نے فرمایا کہ رب ہے صہیب رب ہے سہیب صہیب کی تجارت کامیاب رہی صہیب کی تجارت کامیاب رہی. یہ نہیں فرمایا کہ تم نے کیا کی کیا بدلی کی تم لڑ جاتے یہ تو بڑا غلط نمونہ قائم کیا تم نے وہ تو شعر ہو جائیں گے وہ تو بہادر ہو جائیں گے وہ تو یہ ہو جائیں گے نہیں آپ نے کہا کہ رب صہیب صہیب یعنی دینار دے کر کے دین کو لے لیا وہاں سے آ کر کے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں ان سے مدینے کے لوگوں کو طاقت ملے گی وہاں وہ تبلیغ کریں گے وہاں وہ دعوتی کام کریں گے وغیرہ وغیرہ تو آپ نے فرمایا رب ہے صحیح یہ کیا ہے یہ سب سنت صبر ہے آپ کو کہیں پیسے پر صبر کرنا پڑتا ہے کہیں کنکری لگتی ہے اس پر صبر کرنا پڑتا ہے کہیں حقوق چھنتے وہاں صبر کرنا پڑتا ہے یہ سب سنت صبر ہے لیکن آج اگر یہ بات کہی جائے کہ سنت صبر تو لوگ کہ یہ کیا کیونکہ سنت کے نام سے ہم سبر کو نہیں جانتے ہیں. سنت کے نام سے ہم سبر کو نہیں جانتے ہیں. اسی طریقے سے مثال کے طور پر جو ہے عظیم الشان سنت ہے کیونکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ سب سے بڑی فتح اسلام کی تاریخ میں ہدے پھی ایک صاحب یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑی فتح اسلام کی تاریخ میں حدیبیہ تھی۔ تو حدیبیہ کا جو معاملہ آپ نے فرمایا وہ بلا شبہ سنت تھا لیکن اگر ہم کہیں کہیں کہ سنت حدیبیہ تو کسی کو عجیب سا لگے گا کہ سنت حدیبیہ کیا چیز تو کوئی سنت نہیں ہوتی وہ تو وہی بات ہے جو میں نے ارض کیا کہ بداسلام و غریب سعود و بدا فتوبہ ببائے اسلام اجنبی جدا میں ہوا تو اجنبی تھا پھر اجنبی ہو جائے گا اور اجنبیوں کے لیے مبارکی ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسلام کی کچھ چیزیں ہم ضرور جانیں گے لیکن جو زیادہ گہری باتیں ہیں جو اسلام کی اصل اسپرٹ ہے جس میں اسلام کی فتوحات کا راز چھپا ہوا ہے وہ سب اجنبی ہو جائیں گے اجنبی ہو جائیں گے یعنی چھل کے ہمارے ہاتھ میں ہوں گے اور موس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوگا اس چھلی کو ہم سنت سمجھائیں گے اور موس کو ہم سنت نہیں سمجھیں گے ظاہر ہے اس کی برکتیں کیسے نازل ہوں گی کیسے اتریں گی اب ہدیبیہ کے سلسلے میں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں ہدیبیہ کس چیز کا نام ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں ادیبیہ تو ایک عظیم الشان واقعہ ہے خود ایک عظیم شان موضوع یہ ہے اس کے ایک پہلو کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہدیبیہ کس چیز کا نام حق نام ہے موجود مواقع کو استعمال کرنے کا موجود مواقع کو استعمال کرنے کا اس کا ایک کسی کا قول ہے کہ پالٹکس is the game of possibilities امکانات کو یعنی ممکنات کے کھیل کا نام پالٹکس ہے سیاست ممکنات کا کھیل یعنی کچھ چیزیں جو ممکن ہوتی ہیں کچھ مواقع موجود ہوتے ہیں انہیں کو اویل کرنا اسی کا نام تھا راجا سیرت اقدام میں چیز موجود ہے کہ قریش میں ایسے لوگ موجود تھے جو یہ کہتے تھے کہ ہم محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سلم خام لڑ گئے ہیں قریش ہمیں درمیان سے ہٹ جانا چاہیے اور قبائل کے حوالے کر دینا چاہیے مثال کرو پر قتبا اب الربیہ بہت ہی بڑا وہاں کا ٹاپ انٹلیکچوئلس میں شمار ہوتا تھا اس زمانے میں یہ شخص جس کو آج کے لیے کہتے ہیں ٹاپ انٹلیکچوئل تو اس زمانے کے قریش کے درمیان یہ بہت ہی دماغ شخص تھا اس ان کی بات مانی جاتی تھی ان کا مستقل فکر یہ تھا کہ ہم کیوں محمد سے لڑنا شروع کر دیا ہے ہمیں ہٹ جانا چاہیے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے قبائل کے حوالے کر دو قبائل اگر ان پر غالب آ جائیں تو وہی چیز ہوئی جو ہم چاہتے ہیں مائی تلواریں رنگین نہ ہوں گے دوسروں کے تلوار ان کا ختم ہو چکا ہوگا اور اگر بالفرض یہ غالب آ جائیں قبائل پر تو عزت ہو عزت ان کا عزت تمہاری عزت ہوگی کیونکہ ہم بھی قریش میں سے ہیں اور جب یہ غالب آ جائیں گے تو قریش ہونے کے ناطے ہمیں بھی اس میں حصہ ملے گا تو اگر بھی فادم میں رہیں گے ہم یہ ایک مستقل ان کا فکر تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی فکر کو استعمال کیا یہ موجود ہے جو گفتگویں نقل ہوئی ہیں مطبیہ کے سلسلے میں تو اس میں یہ چیز موجود ہے رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا کہ اگر قریش یہ چاہتے ہیں تو میں ان کے اور اپنے درمیان ایک مدت مقرر کر دوں یعنی عدم جنگ کی یہ بالکل اس میں میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں لیکن یہ چیز موجود ہے صحت کی کتابوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذہن کا حوالہ دیتے ہوئے جو موجود تھا قریش میں کہ اگر قریش یہ چاہتے ہیں تو میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اپنے اور قریش کے درمیان ایک مدت مقرر کر دوں عدم جنگ کی اسی پر وہ چلی اور انہوں نے کچھ ضدیں کی مثال پر ان کا کہ سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے اور رسول اللہ کے لظ مٹائیے بسم اللہ عمہ لکھئے اور ابو جندل کو ہمارے حوالے کیجئے وغیرہ وغیرہ ان ساری ضد جو ان کی تھی ساری جو ان کی جو میں نے ہماری تھی تھی ان سب کو برداشت کرتے ہوئے ان سب کو اراض کرتے ہوئے اس ذہن کو استعمال کیا آپ نے جو وہ پہلے سے آلریڈی موجود تھا قریش میں اور دس سال کا ناجنگ معاہدہ کر لیا یعنی قریش کو میدان مقابلہ سے ہٹا دیا اب رسول تھے اور دیگر قبائل تھے یہ ہو گیا تو دیگر قبائل میں اتنی جان نہیں تھی قریش لیڈر تھے قریش کے پاس وہاں کی سرداری تھی تو قریش بھی تو جان تھی مقابلہ کرنے کی لیکن دیگر قبائل میں کیا جان تھی مقابلہ کرنے نہ ان میں اتحاد تھا نہ ان میں کوئی طاقت تھی نت کیا ہوا کہ بجائے اس کے دیگر قبائل آپ کا مقابلہ کرتے وہ خود ہی مفتو ہوتے چلے گئے اور دو سال کے اندر اندر دیگر قبائل میں سے تقریباً اتنے تعداد میں سمان ہوئی کہ دس ہزار بن گیا صحابہ یعنی دیگر قبائل بجائے اس کے وہ مقابلہ کریں وہ تو اسلام لانا شروع کر دیا انہوں نے ان کے اندر اتنی جان نہیں تھی کیونکہ جو سرداری کا جو یعنی جو قریش جو اتنا زبردست وہ کر رہے تھے ان کی سرداری کو یعنی سردار تھے وہاں کے تو اپنی سرداری کو چھوڑنا پڑتا تھا انہیں دیگر قبائل سردار نہیں تھے یہ کمپلیکس موجود نہیں تھا ان کے اندر ان کے اندر کرنا آسان تھا جیسے یہاں ہندوستان میں اگر براہنوں کے یہاں آپ جائیں تو وہ سنے گا نہیں آپ کی آواز لیکن ہرجن لوگ نہیں ہے جو براہن جو کمپلیکس ہے قوش کا تھا جب قریش سے آپ کو ہٹا دیا آپ نے میدان سے تو اب معاملہ رہے گا دیگر قبائل سے جن کے اندر وہ کمپلیکس نہیں تھا اور دھڑا دھر اسلام پھیلنے لگا اور دس ہزار کی تعداد ہوگی دو سال کے اندر اندر یہ سننے تو ہدے یہ میں ایک ایک متوازی مثال دینا چاہتا ہوں موجودہ اس یہ جو حکمت ہے یہ حکمت حیات یہ جو حکمت حیات ہے یہ جو ایک سر حیات ہے اس کو موجودہ زمانے میں استعمال کیا ہے جاپان میں یعنی مواقع موجودہ کو استعمال کرنا ٹھیک اسی شکم استعمال کیا تھا اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ چالیس سال پہلے جاپان کے اوپر دو ایٹم بم گرایا گئے جاپانی بہت ہی جنگی قوم تھے اس وقت یعنی اپنے جسم میں بم باندھ کر کے وہ جہازوں میں گرتے تھے آپ جانتے ہیں جہازوں کی چمنیوں میں اتنی جنگی اسپریٹ ان کے اندر تھی لیکن ان کی ساری جنگی اسپرٹ اس وقت بیکار ہوگی جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن کے پاس ایٹم بم ہے ایٹم بم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے تھے ایٹمپم گرا کر انہوں نے سارے ان کی صنعت کو تاثناس کر دیا اور اس کے بعد کیا ہوا کہ امریکہ کی فوجیں جاپان میں پہنچ گئیں جنرل مکارتھر ان کا سردار تھا اور اس کی سرداری میں فوجیں اتر گئیں وہاں اور امریکہ نے جاپان کو اپنے فوجی قبضے میں لے لیا فوجی قبضے میں لے لیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد یہ ہوا کہ ٹھیک وہی واقعہ وہ دہرایا انہوں جاپانیوں نے جس, جس حکمت کو ہم نہ پا سکے جس پر پیمندہ کی حد کو اس کو جاپانوں نے استعمال کیا تاریخ میں میں سمجھتا ہوں کہ اس اس دور کے بعد یہ تاریخ میں شاندار ترین مثال ہے جاپان نے استعمال کیا جنرل میکارتھر جو وہاں تھا اور امریکن دماغ جو وہاں تھا انہوں نے باقاعدہ یہ اس بات کوشش کی کہ جاپان کی جو جو ان کی جو ملٹریزم تھا جو ان کی جو سپرٹ تھی اس کو ڈائیورٹ کر دیں اقتصادیات کی طرف یعنی جنگی اور حربی میدان کے بجائے اقتصادی امور کی طرف اس کو ڈائی ہے. یہ بالکل ایک ثابت شدہ بات ہے کہ امریکن دماغ نے یہ چاہا کہ جاپان کو اگر ہم یہ نہ ڈائیورٹ کریں گے تو مثلا مثلاً وار شروع کر دیں گے وہ فلسطینیوں کی طرف در بم مارتے رہیں گے ادھر ادھر وہ پریشان کریں گے ہم کو تو فلسطینیوں والی تاریخ کو نہ دوہرانے کے لیے کہ ادھر ادھر بم مارے ادھر ادھر گولی مارے ادھر ادھر گلی وار چھیڑتے رہیں گے انہوں نے چاہا کہ ان کے دندے جو جذبہ ہے جذبہ قومی اس جذبہ قومی کو ڈائیورٹ کر دو موڑ دو اقتصادیات کی طرف باقاعدہ اس کی کوشش کی انہوں نے اور جاپان انہوں نے کیا کیا فل اس کو قبول کر لیا یعنی جو, جو چیز فریق خانی دے رہا تھا جیسے کہ وہاں تھا قریش جو چیز دے رہے تھے ہاؤس لوگ اس کو قبول کر لیا یہ ٹھیک یہاں پہ کہ جو چیز امریکن دے رہے تھے یعنی فاتح قوم جو چیز دے رہی تھی